بدولت ہم کھڑاؤں لیا ہم واپس چلے آئے ہم سبھی سال ہی واپس آ رہے ہیں اب ہم سرکار کی بارگاہ میں وہی شکرانہ پیش کرنے کے لیے لائے ہیں حاضری نے محفل کا بیان یہ ہے کہ وہ کھڑاؤں جس حالت میں بڑے پیر نے بھیجا تھا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پچپن دن گزرنے کے بعد اسی حالت میں کھڑاؤں ہے اور اسی طرح سے تڑی پائی جا رہی ہے وہ سرکار بڑے پیر گاؤں سے آدم ہے میں آپ سے پوچھنا اگر جنگل میں ڈاکوؤں کے درمیان میں بڑے پیر کو پکارا جائے تو بڑے پیر مدد فرما رہے ہیں اور ان کی خلاون جا رہی ہے اگر امتی نبی کو پکارے تو نبی کون کیوں نہیں مدد فرمائیں گے محمد مدد فرمائیں گے بشیر و نظیر کیوں نہیں مدد فرمائیں گے امام المبیا کے نہیں مدد فرمائیں گے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم ان پر کام مجھے تینوں ملت فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو کس یاد امتی جو کرے حال زار ممکن نہیں سر بشر کو خبر نہ ہو سب نہ ہو سر بشر کو خبر نہ ہو سب ہو اللہ اللہ ذرا وہابی اور دیوبندی سے پوچھو یہ کیا بتاتے ہیں اگر آپ نے کسی ولی کو پکار دیا تو ماض اللہ آپ مشرق ہو جاؤ گے تو یہ کسی کو نہیں پکارتے ذرا ان کا انداز دیکھو ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں یہ علم غلم معاملہ نہیں ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی سنو یہ تمہارے پورکھے کی کتاب ہے مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تہذیر الناس کے آخر میں لکھا ہے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ لکھتے ہیں وہ اپنی کتاب تحذیر الناس میں وہی تحذیر الناس کتاب ہے جس کتاب میں اس ظالم نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا ماض اللہ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کا آخری نبی ہونا یہ عوام الناس کا خیال ہے ماض اللہ رب العالمین صحابہ کے خیال کو عوام الناس کا خیال بتایا نبی کے خیال کو عوام الناس کا خیال بتایا اتنا بڑا کفر کیا ہے اسی کتاب لیں اور تلاش کر کے جس سے کیسی تعاون کی بیماری پھیل رہی ہے یہ دیکھو تحضیر الناس کی عبارت پڑھو اور سر دھنو تہذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرت جنید بغدادی اس کو بھی جان لو یہ سرکار گو سے دو سو برس پہلے بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے اتنا چھوٹا بچہ وہ تھا کہ اللہ کے فضل سے اس کو کشف کی قوت حاصل تھی یعنی وہ آنے والی چیزوں کو اور ہوئے ہونے والے ماحول کو وہ دیکھا کرتا تھا پیدائشی ولی تھا وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا کہ رونے لگا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ رو کیوں رہا ہے تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کی وہ بچہ اپنی ماں ماں کو دیکھ رہا ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اس کے مکان پر ماں کی تجیز و تکین کا انتظام ہوا اور اس کی ماں کو قبر میں رکھا گیا ہے اور جب ماں کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی ماں کو عذاب ہونے لگا قبر میں اب یہ بچہ صاحب تھا. یہ بچہ اپنے ماں کے اوپر عذاب کو دیکھ کر کے رونے لگا فرماتے ہیں مرتبہ کلمہ طیبہ میں پڑھے ہوئے تھا میں نے بخش دیا اور جو ہی میں نے ایک ہزار کلما کا ثواب بخشا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں وہ بچہ ہنسنے لگا بچہ مسکرانے لگا اس لیے کہ اس کی ماں کا عذاب سواب میں بدل دیا گیا اب آپ ذرا غور فرمائیے حضرت جنید بغدادی غور فرمائیں تو دیکھ لے کہ ماں کو عذاب ہو رہا ہے وہ بچہ ملاحظہ فرما رہا ہے دیکھ لے ماں کو عذاب ہو رہا ہے تو سرکار غصیر آزم کی نگاہ کا آلم کیا ہوگا بڑے پیر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں بڑے پیر کی نگاہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے تبھی تو بڑے پیر نے انشاد فرمایا ہے کہ نظر تو بلادل جمان نلا حکمی تسالی. میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں و اسمی محیود دین و علا راسل جبالی. میں جیلان کر رہنے والا ہوں میرا نام محیود دین ہے اور میری بلندیوں کا جھنڈا پہاڑیوں پر لہرا رہا ہے وہ سرکار سے آدم پیرے پیرا میرے میرا ہیں اچھا کو دین کیوں کہا گیا اس کے تعلق سے بھی دیکھو سرکار بڑے پیر دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا میری نگاہ پڑی ایک بڑا کمزور لاکر نوجوان ہے وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے چہرہ سوکھ گیا ہے جسم کی ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں وہ نوجوان پکار رہا ہے مجھے کوئی مدد دے دے مجھے کوئی مدد دے دے میں آگے بڑھا مجھے پڑ رحم آیا اور میں نے اس نوجوان کو پکڑ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیا جیسے میں کھڑا کیا وہ نوجوان ہشاش پشاش اور اس کی خوبصورتی بڑھ گئی اس کا جسم خون موٹا تر تازہ ہو گیا نوجوان کو دیکھ کر کے میں حیران ہوا اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں میں نے کہا نہیں اس نے کہا میں آپ نانا کا دین ہو اللہ اکبر آپ نے مجھ کو زندہ کر دیا میں گناہوں ہوں فس فجور اور بداتوں کے ماحول میں کمزور کر دیا گیا تھا آپ انت محی الدین ہو یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہو اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پھر فر میری نگاہ سے غائب ہو گیا میں جب جامع مسجد کی طرف چلا تو میں جا رہا ہوں اور ہر کوئی سلام کر رہا ہے یا محی الدین السلام علیکم یا محی الدین السلام علیکم انتمحی وہ دیکھو محیود دین آ رہے ہیں سرکار غوث سے آدم فرماتے ہیں آٹومیٹک لوگوں کی زبان پر لقب جاری ہو گیا اور سارے لوگ مجھ کو مہی الدین کہنے لگے اسی تاریخ سے بڑے پیر کا لقب لطب مہینے ہو گیا اب اور باپ مہینے کے لقب سے پکارے جا رہے ہیں آلہ حضرت تزیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ <تصفح> تُو, حس, تو حسنی اور حسین کیوں نہ مہی الدین حسنی اور حسنی نم ہی ہو مجمے مجمع بحرین ہے خضر دریا تیرا مجمع بحرین ہے خضر دریا تیرا اللہ اکبر وہ سرکار گو سے اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں ماں کی طرف سے بھی سادات ہیں ان باپ کی طرف سے بھی سادات ہیں حسنی حسینی سنگم ہے سرکار پیر پیرا میرے میرا کو کہاں دیکھو گے یہی وہ سرکار گو سے اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں بغداد کی سرزمین پر ہیں مجمع بڑا کثیر ہو رہا ہے لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں کبھی کبھی کرامتوں کا ظہور بھی ہو جاتا ہے اور لوگ کرامت دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آج میں نے اس طرح سے کرامت دیکھی ہے آج بڑے پیر کی خوبی میں نے یہ دیکھی ہے آج بڑے تیر کو میں نے یہ دیتے ہوئے دیکھا ہے آزم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے ارضو فرما رہے ہیں کہ ایک چیل آئی اور سرکار گو سے آزم بڑے پیر دستگیر کے موزے کو اٹھا لے گئی سرکار کی نگاہ پڑی ایک قہر کی نگاہ جاتی ہے کہ چیل کی گردن وہ کٹ گئی اور کٹ کر کے وہ گری ایسا سرکار غوث سے آزم کا حال ہے جب جذب کی قیفیت ہوتی ہے تو بڑے پیر جو فرمائیں رب تعالی قبول فرماتا ہے اور بڑے پیر کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہی ہیں کہ ساداتے کی ایک خاتون آ کر کے پہنچی آج ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے سرکار غوث بڑے پیر کیا کیا دے سکتے ہیں. ارے پیارے بڑے پیر دستگیر تو وہ وہ دے سکتے ہیں جو آپ لے نہ سکو اور آپ محسوس نہ کر سکو کہ مجھے کتنا ملے گا بڑے پیر کے کرم سے ہر ہر وہ چیزیں آپ کو عطا ہوں گی جو آپ برداشت کے قابل ہیں سرکار غوث سے آزم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے وہ کرتی ہیں حصور آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے تو آج میں دعا کے لیے حاضر ہوئی ہوں میں بھی سادات گھرانے کے ہوں میرے لیے بھی آپ دعا فرما دیں پیر فرماتے ہیں لیے کون سی دعا کی جائے وہ عرض حضور میرے لئے یہ دعا کر دی جائے کہ سرکار میرے پاس کئی بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بچہ آتا فرما دے سرکار پیر فرماتے جاؤ تمہاری گود بچہ سے آباد ہو جائے گی اب وہ چلی آتی ہیں ان کے وہاں جب پھر بچے کی پیدائش ہوئی تو بچی ہی پیدا ہوئی لوگوں نے جا کر کے بتایا کہ حضور آپ نے جس عورت کو دعا دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تمہارے وہاں بچہ پیدا ہوگا پھر اس کے وہاں بچی پیدا ہوئی. है. سرکار بولے پیر فرماتے ہیں اچھا آپ نے فرمایا ہاں کہا جاؤ اس بچی کو لے کر آؤ لے کر گھماتے ہیں اور گھمانے کے بعد فرماتے ہیں بچا ہے اب لوگ جب لے کر اپنی گود میں دیکھ رہے ہیں تو واقعی آزم نے بچی اور اب جب اپنی گود سے دے رہے ہیں تو دیکھا لوگوں بچہ اللہ اکبر وہ سرکار آدم ہیں. تاریخ نوٹ کرو تاریخ میں اسی بچہ کا نام سے وہ, وہ سرکار بڑے پیر دستگیر ہیں سرکار بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتے تھے حضرت علی عربی رضی اللہ تعالیٰ ساٹھ برس کی عمر حضرت علی عربی کی ہو ہو گئی ہے علی عربی ایک روز رونے لگے آپ نے فرمایا اپنی پیٹھ کو ملا دو حضرت علی عربی نے بڑے پیر دستگیر کی پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو ملا دیا بڑے پیر فرماتے میں نے لوہے محفوظ کو دیکھا تو تمہاری خشمت میں کوئی بچہ نہیں تھا اور میری پشت میں میرا ایک بچہ تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے اللہ تو اللہ کے دین کی بڑی خدمت کرے گا اس کے ولایت کا بڑا سوہرا ہوگا وہ قیامت تک کی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائے گا سرکار غور سے آدم یہ ساری بشارت عطا فرما دے رہے ہیں آج کہاں ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے نادان ولی اللہ کے علم کو دیکھ پھر نبی کے غیب کو دیکھ جب ولی اللہ کے علم کا حال, ہے تو نبی ہے؟ کے علم کا حال کیا ہوگا آؤ دیکھو سرکار غوث آدم کے فرمان کے مطابق وہ گئے ان کے وہاں بچہ پیدا ہوا ان کا نام محمد محی الدین رکھا گیا وہی بچہ آگے چل کر کے ابن عربی کے نام سے مشہور ہوئے وہی ابن عربی ہیں پیشین گوئی قیامت تک کے لیے مشہور ہے یہ سرکار سے کوئی خالی نہیں واپس جا رہا ہے کل بھی غوث کا فیض بٹ رہا تھا آج بھی غوث کا فیض بٹ رہا ہے آج بھی بغداد مولا میں سرکار غوث پاک روحانی تصرف کے مختلف ہیں اور ساری دنیا میں ان کے فیض کا صدقہ بایا جا رہا ہے ان کے فیض و کرم کی بارش ہو رہی ہے جو محسوس کرے نہ کرے لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم غوق کے باڑہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنا سنا غوش کا دربار تو یہ ہے اور غوث کے مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ تیری سارے کار ہے اس کو شفی تیری سرکار لاتا ہر رضا اس کو خیر اور جو میرا گو سور لاڈ ل بیٹا تیرا لاڈ ل بیٹا تیرا اللہ اللہ سرکار غوث سے آزم پیرے پیرا میرے میرا زندہ آباد زندہ بار. زندہ آباد زندہ آباد گلی گلی اللہ اکبر نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے شریف غوث کی بات آ گئی ہے تو اعلیٰ حضرت کو کتنا ملا غوث غو سے سن لو جس کو نہیں ملا وہ نہیں ملا اللہ حضرت کو کتنا ملا حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی اپنی بیاض میں تحریر فرماتے ہیں جس کو حج و زیارت کے نام سے مفتی اسلم صاحب نے ترتیب دی ہوئی کتاب چھپ چکی ہے حضور حافظ ملت حج کرنے کے لیے گئے تو مدینہ شریف نے سرکار اعلی حضرت کے ایک خلیفہ حضرت علامہ تین مہاجر مدنی الحمد رحمت الرضوان تشریف فرما تھے اب ان کے شہزادے ہیں ان کا ویسال ہو چکا ہے حضور حافظ ملت پیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت البرکت جب تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے تو سرکار کے علم ضائب پر وہاں وہ نے بحث چھیڑ دی تھی لیکن اس وقت مکہ میں ترکوں کی حکومت تھی اور ترکوں پر... کی خدمت کا معاملہ تھا اور ترکوں کی طرف سے جو حکمراں متعین تھا خدمت کی ذمہ کو تھی اس کو شریف حسین کہا جاتا تھا شریف حسین کے سامنے جب سرکار کے علم غیب پر بات آئی اور مولانا صالح کمال مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلائل دینے لگے تو شریف حسین نے کہا کہ کوئی اور عالم ہو تو ان کو بلایا جائے حضرت علامہ صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان ہندوستان سے آئے ہیں وہ ہندی عالم ہیں ان کو بلاتا ہوں سے اعلی حضرت تشریف لے گئے جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل دینا شروع تو شریف حسین نے کہا کہ مولانا ان ساری باتوں کو شدت نے البرکت آل جب لکھ رہے تھے تو حضرت رضوان بیان فرماتے ہیں اعلی حضرت داہنے قلم سے لکھ رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے بھی لکھ رہے تھے داہنے ہاتھ سے بھی قلم چل رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے بھی قلم چل رہا ہے بائیں ہاتھ سے تحریر سرکار دو عالم کی طرف سے تحریر ہو رہی ہے داہنے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کی تحریر وجود میں غوث سے اعظم سے آ رہی ہے ایک طرف غوث سے اعظم بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف مدینہ کے تاجدار بیٹھے ہوئے ہیں ارشاد ہو رہا ہے عبد القادر اب احمد رضا اب لکھو احمد رضا اب لکھو بھی لکھو سرکار آل حضرت لکھتے جا رہے ہیں اور میں دولت جب شریف مکہ کو پڑھ کر کے کتاب سنائی گئی تو شریف مکہ نے کہا اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو غیر فرماتا ہے اور ظالم لوگ منع کر رہے ہیں نکالو ان کو بڑی حرمتی ان کی, کی گئی شریف حسین کے دور میں. مکہ کی تاریخ رہی ہے. مکہ کی تاریخ پرکوں کے دور کی اٹھا کر کے دیکھو. تو شریف حسین کے دور کا یہ واقعہ ضرور آپ کو ملے گا آؤ دیکھو وہ اعلی حضرت عظیم البرکت کا کرم کس پر کس پر نہیں ہے جس نے غوث کو پکارا ہے ہر موڑ پر گوس نے ساتھ دیا ہے سرکار گاؤں سے آزم وہ ہیں مصیبت میں پکا پکار کر کے دیکھو تو سمندر کی زہروں میں آواز دی جارہی ہے. تو اپلاس کا چنازہ نکل رہا ہے جس بھی مصیبت و پریشانی میں بڑے پیر کو آواز دی جائے بڑے پیر کا پکارنے والا زلیل نہیں ہوگا بڑے پیر کا پکارنے والا رسوا نہیں ہوگا بڑے پیر کا پکارنے والا بھوکھا نہیں رہے گا بڑے پیر کی گارہانی کرنے والا امو امان میں رہے گا یہ اسی ہے کہ بڑے پیر کا فیض و کرم آج بھی جاری ہے اور قیامت تک بڑے پیر کا فیض جاری رہے گا سنو سے آزم بڑے پیر دستگیر کو دیکھنا چاہتے ہو ہندوستان میں آپ کا جلوہ ملاحظہ پرواؤ سرکار گو کے جلوے کی رانائیاں ہندوستان میں بھی کس طرح سے پائی جا رہی ہیں آش یہ کہہ دیا جاتا ہے بزرگوں کا انکار کر دیا جاتا ہے پیارے بزرگوں کے مزارات پر جو خرافات ہیں ان خرافات کو تم بھی روکو ان خرافات سے لوگوں کو منع کرو خرافات نہیں ہونے چاہیے لیکن بزرگوں کی شان میں بے ادبیاں بھی نہیں ہونی چاہیے تمہاری تو اتنی بے ادبیاں بڑھ جاتی ہیں کہ نہ جانے کون سا اسلام تم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو نبی کو علم غائب ہے نہیں رسول اللہ اختیار رکھتے ہیں نہیں اولیا کرام کے دربار میں جانا چاہیے نہیں نیاس بات یہاں کرنی چاہیے نہیں یہ کرنا چاہیے نہیں وہ کرنا چاہیے نہیں سب نہیں ہے سب نہیں ہے اور پامے تو ان کے لیے سب جائز ہو جائے سنا سرکار غوث سے پیرے پیرا میرے میرا کی مار ہے ان لوگوں پر جو بڑے پیر کی توہین کر رہے ہیں اور خاص کر وہ بھی دو سن لیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بڑے پیر کی شان میں توہین نہ کرنا اگر بڑے پیر کی شان میں توہین کرو گے تو اس دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ تمہاری موت ہوگی تمہاری آکبت تو برباد ہی ہے مگر تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی بڑے پیر دستگیر کی وہ روحانی مار پڑے گی بڑے پیر کا مارا ہوا چین سے سوتا نہیں غوث پاک کے گستاخ کو سکون نہیں ملتا ہے سرکار غوث پاک غوث پاک ہے اللہ کے اس محبوب کے محبوبوں کو دیکھنا ہو تو اتر پردیش کی سرزمین پر چلو حضرت ولایت شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں اور حضرت نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں ان دونوں بزرگوں کا مزار آج بھی امروہہ میں پایا جا رہا ہے یہ دونوں بزرگانے آنے تین ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے آپ میں آپس میں چپکلش ہو گئی ایک بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے قبر پر گدہ لوٹیں گے کہا اچھا میری قبر پر گدہ لوٹیں گے مگر سن لو وہ پیشاب اور لید نہیں کریں گے دوسرے بزرگ کو جوش آیا انہوں نے فرمایا سن اور تیری قبر پر بچھو لوٹیں گے بچھو کہا بچھو تو لوٹیں گے مگر کسی کو ڈنک نہیں ماریں گے آج بھی में میں چلے جاؤ دونوں قبروں پر ایک قبر کے پاس تو گدہ لوٹ رہے ہیں سارے دھوبیوں کے گدھے آمیں گے وہیں مل جائیں گے وہ نہ ना کرتے ہیں نہ वहां کرتے ہیں وہاں پر اور حضرت نصیر شاہ کے مزار پر بچھو لوٹ رہے ہیں ان بچھو کو لوگ ہاتھ میں لے کر کے چلتے رہتے ہیں وہ بچھو کسی کو ڈنک نہیں مارتے اور سنو ہندوستان ہی میں غوث پاک کے شہدائیوں کو سنو سرکار غوث پاک پیرے پیرا میرے میرا کے چاہنے والے حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں حضرت شاہ عالم آبادی کا حال یہ ہے کہ یہ رات میں مسجد کی طرف جا رہے تھے آپ کے قدم میں کسی چیز سے پھوکر لگ گئی آپ فرماتے ہیں لوہا ہے کی لکڑ ہے کی کنکر ہے کی پتھر ہے کی سونا ہے کی چاندی ہے کی تابا ہے کی پیتل ہے نہ جانے کیا ہے یہ کہہ کر کے حضرت شاہ عالم آگے بہے رات گزر گئی جب دن کا اجالا پھیلا تو لوگوں نے دیکھا ایک چیز ہے جس میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں اور ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو کہہ دینا پڑتا ہے نہ جانے کیا ہے جب برطانیہ حکومت قائم ہوئی ہندوستان میں تو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے مٹی اور پتھر پہچاننے والے آئے سب کو کہہ دینا پڑا لوہا ہے لکڑ ہے کنکڑ ہے پتھر ہے سونا ہے چاندی ہے تاندا ہے تیتل ہے اور کہنا پڑا نہ جانے کیا ہے یہ <سؤال> ہے اللہ کے ولیوں کی زبان اللہ کے ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ سب سرکار غور سے آدم کا فیض ہے اس لیے کہ سارے ولیوں کو ولایت کی ڈگری دینے والے وہی سرکار غوست ہے آؤ دیکھو ہندوستان کی سرزمین پر شبی ہے غو سے اعظم شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مفتی مصطفی رضا خالح رحمت اور رضوان وہ مفتی اعظم ہند جب بریلی شریف کی سرزمین پر ان کا انتقال ہوا تو چودہ ملکوں کے نمائندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور بھارت کی تاریخ رہی ہے کہ پچاس لاکھ مسلمانوں نے پچیس لاکھ مسلمانوں نے حضور مفتی مفت اعظم ہند کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی ہے وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں یہی سرکار مفتی اعظم ہند شبی ہے غو اعظم ایک مرتبہ سارے لوگوں کو بیت کر رہے تھے تو کچھ لوگ بیت ہونے کے لیے آئے اس میں ایک حاجی صاحب تھے ذرا تیز مزاج کے لوگوں نے کہا حاجی صاحب چلو تم بھی بیت ہو جاؤ کہا نہیں کہا نہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں آئے ہو تمہیں بیت ہونا پڑے گا لوگوں نے حاجی کو بھی بیٹھا لیا چادر پھیلا دی گئی سرکار مفت اعظم ہند بیت کر رہے ہیں کچھ رشتے ہدایت کے جملے ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا وعدہ کرو جھوٹ نہ بولنا نماز پڑھنا روزہ نہ چھوڑنا مال ہونے پر زکات دینا حج فرض ہونے پر حج کرنا غیبت و چغلی سے بچنا زنا جھوٹ سے بچنا سارے گناہوں کو جو موٹے موٹے ہیں بیان کر کے آپ پابندی کا وعدہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جب بیت فرمانا شروع کیا تو فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ سے آزم کے ہاتھ پر دیا تب تک حاجی صاحب خاموش ہو گئے ایک آدمی نے ایسے چونکہ لگایا بولو تو حاجی صاحب کہتے ہیں حضرت رک جائیے سرکار مفتے اعظم ہند دیکھنے لگے کہا کیا بات ہے ارض کرتے ہیں ذرا شوخ میں کے تھے کہتے حضور ابھی آپ نے کہا ہے کہ نہ بولنا آپ فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا تو ہم لوگ تو اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں یہاں غوث پاک کہاں ہیں اتنا کہنا تھا سرکار مستعظم ہند کو چلا لایا میں کا قوت استعمال فرمایا اس چادر کو حاجی کے چہرے پر پلٹ دیا اب حاجی دیکھ رہے ہیں کہ بغداد محلّہ میں بیٹھا ہو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی ہمارا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ پر ہے سرکار مفتی اعظم ہند نے چادر کو سرکاری تو حاجی قدم پر گر رہے ہیں یا مفتی اعظم ہند اب قدم سے جدا نہ کیجئے اب پوری زندگی آپ کی خدمت ہی میں رہوں گا وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہے جب غوث کے غلام کا یہ حال ہے تو حوث اعظم کا حال کیا ہوگا اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یا قادری قادریوں میں اٹھا کردرے قدرت نما کے واسطے وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں آج جنات بھگانے کا بڑا عمل کیا جاتا ہے بہت آسان وظیفہ بتا رہا ہوں جنات بھاگ جائے گا مولانا ولی اللہ صاحب کی چیوڑی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی لیکن یہ کہیں گے سبحانی صاحب عجیب ہیں ہماری چروڑی کرنے تھوڑی آتے ہیں اپنی تعویز کے لیے آتے ہیں سنو بڑا آسان نسخہ ہے پیارے جنات بھاگ جائے گا ہر قسم کے جنات بھاگ جائیں گے کہ وہ حابی دو بندی بھی جنات کی قسموں میں سے ہیں ثابت کر دوں گا بھائی ضرورت پڑے گی تو یہ اسی میں سے ہیں وہ جنات ہیں آدمیوں کو پکڑتے ہیں یا ایسے جنات ہیں کہ پکڑ کر ایمان خراب کر دیتے ہیں وہ پکڑتے ہیں تو جسم خراب کرتے ہیں یہ پکڑتے ہیں تو ایمان خراب کر ڈالتے ہیں تو دونوں جناتوں کو بھگانے کے لیے غوث پاک کا وظیفہ کافی ہے جب انہیں دیکھو تو زور سے کہو یا غوث سلمدت یہ بھی بھاگ جائیں گے اور جنات بھی بھاگ جائیں گے دونوں بھاگ جائیں گے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے انہوں نے عرض کیا حضور کہا ہاں کہ ہماری بیوی بی کا سر بہت درد کرتا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں اچھا جاؤ تم اپنے بیوی بی کے کان میں کہہ دینا کہ ابد القادر شیخے جیلانی نے کہا ہے بھاگ جاؤ اور نہ بہت ماروں گا اب یہ گئے کہا بیگم کان لاؤ کہا آج کون سی دعا کرو گے کہا آج میں دعا کروں گا تو بیگم تو بیگم چاہے جتنا متقی پرہیزگار شوہر ہو جائے مگر بیگم کے نزدیک شوہر ہی ہے <تصفح> اور شوہر لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں کہ بیگموں کو واقعی کٹائی کر کے بیگم کر دیا کرتے ہیں آیا تو اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ دین دنیا سے بیگم ہو جاتی ہیں میں گیا لکھنؤ میں تقریر کرنے تو ایک صاحب کہنے لگے سبحانی صاحب یہ لکھنؤ ہے بڑا ہارڈ اردو بولا جاتا ہے ہم نے کہا اچھا خیر ہم لوگ تو دیہات کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے بڑا ہارڈ اردو بولا جاتا ہے تقریر کے درمیان میں ہم نے کہا یہ بتاؤ بیگم کا مانا سمجھتے ہو تو کوئی کہہ رہا ہے ہاں صاحب بیگم کمانے ہوتے ہیں یہ وہ ہم نے کہا نا بتاؤ بیگم کا کیا ہوتا ہے اس پورا مجمع میں کوئی بتاؤ بیگم کا مانا کیا ہوتا ہے آپ زیادہ زیادہ کہو گے بیگم کمانا عورت جی نہیں بیگم کے معنی ہوتے ہیں عزت دار عورت جو عزت دار اور شریف عورت ہوتی تھی اس کو بیگم کا تخلص ملتا تھا لقم ملتا تھا وہ بیگم ہیں اسی لیے کہا جاتا تھا شاہی عورتوں کو بیگمات محلات ان کو بیگم کہا جاتا تھا عزت دار عورت عورت تو ہر عورت بیگم ہے اور بیگم کے بجائے میڈیم ہے میڈیم کی میڈم کیا بولتا ہے؟ میڈیم ہے ہوتی ہیں بالکل بھائی <laughs> ہم انگریزی صحیح نہیں جانتے ہنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے انگریزی نہیں معلوم ہے میں بستی میں امتحان دلانے بچوں کو گیا تو جب بچے شور کرتے تھے تو میں کہتا تھا خاموش ہو جاؤں مگر ہمارے ساتھ ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے تو کہیں پولیس تو میں سمجھتا تھا کہ شاید کہہ رہے ہیں پولیس تو میں کئی بار باہر نکلا تو جب مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے کہا ماسٹر صاحب کہاں پولیس آ رہے ہیں تو ماسٹر سمجھ گئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پولیس نہیں میں کہتا ہوں پلیز کہتا ہوں تو ہم نے کہا اس کا مانا کیا ہوتا ہے کہنے لگے اس کا مانا ہوتا ہے مہربان تو ہم نے کہا یار عجیب آدمی ہو آپ ایسے انداز سے کہتے ہو کہ میں کئی بار چونک گیا تو بھائی اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر زبان سمجھے زبان نہیں سمجھی جاتی ہے اور سمجھنے کا سارا پھیل آج کھیل چل رہا ہے سارا جھگڑا سمجھنے پر ہو رہا ہے ایک من میں سا بنوایا نہ وہ بنوایا کہا بھائی اب کی ہم کو آپ لوگ جیتا دو گھر گھر قبرستان بنوا دوں گا وہ یہی نہیں سمجھ پائے کہ ایک آبادی کے لیے یہ قبرستان کافی ہے تو سمجھنے کا پھیل ہے بات چل رہی تھی بیگم اور جنات پر تو وہ گئے انہوں نے اپنی بیوی کے کان میں کہا سن شیخ ابدل کادر نے کہا ہے بھاگ جا ورنہ بہت ماروں گا ان کی بیگم کہتی ہے میرا سر ٹھیک ہو گیا اب یہ بھاگے دوڑے گئے سرکار بڑے پیر کی بارگاہ گاہ میں ارض کیا سرکار میری بیگم ٹھیک ہو گئی ان کا سر اچھا ہو گیا آپ فرماتے جانتے ہو کیسے سر درد کرتا تھا ایک چین کا جن تھا جس کا نام اخنس تھا وہ تمہاری بیوی کے سر پر مسلط تھا تو سرکار غس پاک کا نام لیا جائے تو جنات بھاگ جاتے ہیں اوبا کی بیماریاں بھاگ جاتی ہیں اسی لیے کہنے والے نے کہا فناسی شیخ ہو کر دل کی نظروں سے کوئی دیکھے یہاں گو سے آدم وہاں گو سے اعظم ادھر گو سے اعظم ادھر گو سے یہی سرکار مفت اعظم ہند شبی ہے غو سے آزم ہے سے اعظم کی بات چلی تو عرض کروں پیارے ہمارے علماء ہل سنت کا اعتقاد دیکھو مفتی شریف الحق شاہب رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سب کے وسطاس شارح بخاری علی رحمت و کا ایک معاملہ ہے سرکار کے سامنے بات پوش ہوئی سرکار مفتیاز میں ہند فرماتے ہیں جاؤ روز پارک کے نام پر تم چھوڑ دو بکس میں کاغذ کو انشاءاللہ حق پر ہم رہیں گے روز کا کرم ہوگا تو ہماری ڈگری ہوگی ایک مقدمے کی بات آئی تھی تو جج نے کہا ایسا کرو دونوں آدمی کاغذ لکھ لکھ کر کے اس باکس میں ڈالو اور اس کے بعد ہم پھر اس کو نکالتے ہیں دیکھتے ہیں جس کا کاغذ اس طرح سے نکل آئے گا ڈگری اس کے حق میں دیں گے مولانا آگے بڑھے کال الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے غوث پاک کرن فرمائیں گے ڈگری ہماری ہوگی آگے بڑھو تمہارے اندر ہمت ہے تو وہ سب پیچھے ہٹ گئے جج نے کہا ڈگری آپ کو دی جاتی ہے وہ سرکار روز پاک ہے پکار کر دیکھو تو بڑے تیر دستگیر کو سرکار غوث پاک کی تعریف کس نے کس نے نہیں کی ہے سرکار خاج اجنوری کر رہے ہیں سرکار بختیارے کاتی کر رہے ہیں حضرت داتا علی ہجنوری کر رہے ہیں سرکار نظام الدین محبوب الہی کر رہے ہیں سرکار نصیر الدین چراغے دہلی کر رہے ہیں حضرت شیخ محقق دہلوی کر رہے ہیں ہر ہر قطب اور عبدال نے اپنے اپنے دور میں غوث سے اعظم کی تعریف کی ہے کسی نے اپنی زبان کو غوث سے اعظم کی تعریف سے خالی نہیں رکھا ہے وہ سرکار غوث سے اعظم بڑے پیر دستگیر اللہ اللہ تعالیٰ انہوں آج سرکار کے علم غیب پر بڑی بھیاانک بحثیں کی جاتی ہیں اپنی زبان کو روکو اپنے خیال و فکر کو بدلو اگر ذرہ برابر نبی کانوینڈ کی شان میں تو ہی ہوئی یا تنقید و تبصرہ کا جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا پیارے اس لیے بکواس مت کرو نبی کی شان میں بکواس مت کرو ولیوں کی شان میں سنو یہی سرکار مفت اعظم ہند ہے پہلی کی سرزمین پر مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے وہاں سرکار مفتی اعظم ہند شبی ہے غوث آزم ٹہرے مفت اعظم ہند کا ٹھہرنا تھا تک ڈاکٹر صاحب نے میزبانی کرنے کے بعد عرض کیا حضور ہمارے وہاں ایک مٹ آ جایا کرتا ہے ڈسپنسری میں محفٹ تو آپ سمجھتے ہی ہیں اور وہ کبھی کبھی عجیب عجیب سوال کرتا رہتا ہے سرکار ممکن ہے وہ منہ پھٹ پھر آ جائے تو مجھے امید ہے کہ آقا اس منہ کا جواب دیں گے اس کو سرکار نرمی سے سمجھا دیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر کے سرکار مفتی میں ہند کی بارگاہ سے اٹھ دوسرے کام میں لگے کہ تب تک واقعی وہ مولوی آ کر کے پہنچ گیا اس نے کہا آپ ہی ہیں آپ ہیں برائیلی کے بڑے مولانا سرکار مفتی عزم ہند نے کہا الحمدللہ للہ مجھے کو فقیر مصطفی رضا خان کہتے ہیں بیٹھ گیا کا اچھا مولانا صاحب میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں سرکار مفتی آزم ہند نے فرمایا الحمدللہ للہ کا یہ بتائیے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم ہے کہ نہیں ایک طبقہ تو کہتا ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں آپ کا خیال کیا ہے سرکار مفتی آزم ہند کہتے ہیں الحمدللہ فقیر کا قیدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ماں کانا و ما یکون عطا فرمایا ہے یعنی جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا ان سب کا مکمل علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تب تک وہ کہتا ہے لیکن مولانا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو ان کے موزے کو چین لے کر کے بھگ گئی تھی ان کو علم ہوتا تو کیسے لے کر کے بھگ جاتی اور اس میں ساتھ تھا سرکار کو خبر نہیں تھی مولانا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو گوشت میں زہر ملا گیا ملا دیا گیا پھر ان کو کیوں نہیں معلوم ہوا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو کتا کا پلہ ان کی چارپائی کے نیچے تھا وہی وہ نہیں آ رہی تھی کیوں نہیں انہوں نے بتا دیا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو صحابہ پر دیواریں گرائی جانے والی تھیں دیواریں گرا دی گئی صحابہ شہید ہو گئے کیوں نہیں بتا دیا اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا تو جابر ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے لگے تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا کون ہو اگر غیب کا علم تھا تو نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر رسول اللہ کو غیب کا علم تھا حضرت عائشہ کا ہار ٹوٹ کر کے غائب ہوا کیوں رسول اللہ نے نہیں بتایا اس طرح سے اس نے چودہ سوالات کیے جس سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے حبیب کو غیب کا علم معذلہ نہیں ہے سرکار مفت آزم ہند سنتے رہے آپ نے فرمایا تمہارے سوالات ختم ہو گئے حضور ابھی سوالات تو نہیں ختم ہوئے لیکن اتنے سوالوں کا جواب آپ دے تو دیجئے سرکار مفت ہند فرماتے ہیں اچھا سنو تم صرف میرے تین سوالوں کا جواب سن لو تمہارے سارے سوالوں کو میں حل کر دوں گا میرے تین سوالوں کو تم سنو کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بجائے سوال کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیتے ہو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا لیکن میری تین باتوں کا تم جواب دے دو تین باتیں سننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کہیے کون سی بات آپ فرماتے بتاؤ شریعت کا حکم اس نوجوان کے لیے کیا ہے جو اپنے شہر سے قرضہ لے کر کے دوسرے کے شہر میں چلا آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوجوان بیٹے کے لیے کیا حکم ہے جس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہو اور بیٹا اپنی ماں کی خدمت نہ کرتا ہو بوڑھی ماں بھیک مانگ کر کے روڈ پر گزارا کر رہی ہو اور تیسرا سوال یہ ہے اس نوجوان باپ کے لیے کیا حکم ہے جس کا بچہ اپاہج ہے اور روڈ پر بھوک مانگ کر کے گزارا کر رہا ہے مگر اس کا باپ اپنے بچے کی کفالت نہیں کرتا ہے تب تک اس نے کہا مولانا رہنے دو وہ نوجوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر کے آیا ہو وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کی ماں روڈ پر بھی مانگ رہی ہے وہ نوجوان میں ہی ہوں جس کا باپ بچہ اپاہج ہے بس ذہن کے اوپر سے پردہ گیا جا ہٹ گیا مولانا مجھے معلوم ہو گیا کہ جب پڑھائی لکھے مولانے مستفیٰ کا یہ علم ہے تو رسول اللہ کے علم کا حال کیا ہوگا یہ سرکار روس اعظم کے دیوانے یہ یہاں مفتی اعظم ہند یہ یہاں رسول اللہ کے عشت میں فرضانے نہ تم سب میں ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازِ سربستہ نہ یوں رسویا ہوتی روش اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے کل بھی خوش کا فیض جاری تھا آج بھی غوث اعظم کا فیض جاری ہے اسی لیے مفتے آزم ہند فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہیں یہ آنکھیں ہیں یہ بل یہ جگر ہے یہ آنکھیں ہیں جہاں چاہو رکھو قدم گو سے جہاں چاہو رکھو قدم گو سے اللہ اکبر وہ سرکار گو سے آدم پیرے پیرا میرے میرا ہیں سرکار غوث پاک کی بہن حضرت عائشہ بھی ولی تھیں اللہ اکبر اور بہت ہی کاملا ولی تھیں دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی پھوپھی ہیں حضرت عائشہ آپ کے والد کی بہن بہر بہرحال آپ کی سوفی ہو آپ کی بہن حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ ان کی بھی دعا قبول ہو جاتی تھی جو دعا کرتی تھی رب تعالیٰ قبول فرماتا تھا ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہے تھی آج تو بارش کا حال یہ ہے کہ روکنے کا نام نہیں لے رہی ہے سرکار گو سے آزم کی طوفی حضرت عائشہ کی بار گاہ میں لوگ گئے ارض کیا حضور کہاں ہاں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے کھیتیاں سوکھ رہی ہیں جانور پیاز سے مر رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا تب لوگوں نے ارض کیا دعا کر دیجیے ہم آپ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گی آپ کی توفی نے جھاڑو اٹھایا آنگن کو جھاڑو دیا ارض کیا پرور دھاڑو میں نے لگا دی ہے چھڑکاؤ تو فرما دے یہ ارض کرنا تھا کہ بادل چھا گیا باری ہونے لگی آپ کے دروازے سے لوگ بھیگتے بھی آئے تو یہ وہ گھرانہ ہے جن کی دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہیں یہ تو چوکھٹ ہے جن کی چوکھٹ کا بھاری محروم نہیں واپس کیا جاتا ہے جس چیز کا بھی سوال کرے روش کی بار سے اس کو رب تالا اتا فرماتا ہے رب تالا اپنی اتا بانٹنے کے لیے اپنی محبوبوں کی چوکھٹ کو رکھ دیا ہے اس لیے اس کے محبوبوں کی چوکھٹ سے حاصل کیا کرو بنا اس کے محبوبوں کے وسیلا سے کچھ نہیں پاؤ گے پیارے وسیلے کا انکار کرتے ہو بغیر وسیلے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کچھ نہیں پانے والے ہو تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکتر کرتے ہیں یار سنو سنو سب کچھ آقا ہی کی چوکھٹ سے پاؤ گے کہ خلک کے ہاکم ہو تم رزق کے تاسیم ہو تم اور جو ملا تم سے سرکار کی بار گاہ ہمیں اس طرح سے عرض کر کے مانگا کرو آتا کریم عطا فرمائیں گے ان کی بار گاہ میں غوست کا وسیلہ پیش کر دیا کرو آپ کی دعا رائے گا نہیں جائے گی دوستو سرکار غو سے پاک کی محفل کا معاملہ ہے تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ارکان رومال لے کر کے مجلس میں گھوم جائیں سرکار گو سے آزم پیرے پیرا میرے میرا کے نام پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے منظور صاحب اور ان کے جملہ ساتھی ارکان سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ ایسے پرستن ماحول میں بڑے پیر کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا سرکار بڑے پیر کے اس محفل میں تعاون کے لیے آپ لوگ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور غوث پاک کے نام پر تاؤن اس کمیٹی کا آپ فرما دیں ایک ہمارے ہاں احمد صاحب ہیں سو روپے سرکار غوث پاک کے نام پر غوث پاک ہیں سبحان اللہ اور حضرت مولانا ولی اللہ صاحب بھی اپنی طرف سے پچاس روپئے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جماعت رضائے مستفیٰ کا تعاون آپ فرمائے کمیٹی کے اوپر آپ ہی حضرات کے تعاون سے یہ سب کچھ سارا بوجھ ہے اور آف ہی حضرات کی تعاون سے ان کا دل بہے گا سبحان اللہ آپ حضرات آگے بہیں یہ ہمارے حافظ عبد الستار صاحب الحمد للہ یہ بھی قاتل اللہ جنا ہے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب بھی جناتوں کے قاتل بیٹھے ہیں یہ بھی جناتوں کے قاتل اب ہمارے اوپر کوئی جنات انّت نہیں آ سکتا دو دو صاحب تعویذ لے کر ہیں الحمدللہ یہ بھی پچاس روپے فرما رہے ہیں سبحان اللہ اچھا اچھا, اچھا یہ ہمارے سید مزم حسین صاحب جو کرناٹک سے آئے ہوئے ہیں سرکار گوسی پاک کا پانچ روزہ جشن منا رہے ہیں مجھ کو لینے کے لیے آئے ہیں یہ سات تاریخی کو بمبئی پہنچ گئے میں انکار کرتا رہا میں نہیں جاؤں گا طبیعت نہیں ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا مگر سید صاحب نے کہا نہیں سبحانی صاحب آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں چاہیں جو ہو جائے تو الحمدللہ ہم کل روانہ ہو جائیں گے یہ سید مزمل صاحب مداسل علی پچاس روپے سرکار گوش پاک کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ یہ جماعت والے رومانے کر کے جا رہے ہیں آپ سے جو ہو سکے دامے دل میں وہ آپ پیش فرما دیں سرکار گو سے اعظم تیر پیرا نیر میرا بڑے پیر دستگیر کے نام پر غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے والا انشاءاللہ شاء محروم نہیں رہے گا بڑا دربار ہے غوث پاک کا بڑا کرم ہے غوث پاک کا سرکار غوث پاک کا تو اتنا بڑا کرم ہے اتنا بڑا کرم ہے واقعی اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار تاج الاسلام علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب طبلا اظہری مدہ ثلا علی جو اس وقت خانواد سے اعلی حضرت عظیم الزرکت کے عظیم تھوم ہے بریلی شریف کی سرزمین پر یہ حضرت حضور اظہری میں صاحب قبلہ کی کیشیت تھے ان کی تقریر کی مولانا فاروق صاحب لائے ہیں اس کیسٹ کو آپ لوگ تبر کر لے لو جو رضوی حضرات ہیں وہ تو ہر حالت میں لے لیں اور ازاری یا صاحب قبلا کی تقریر لگا کر اپنے گھر میں سنا کریں مولانا فاروق صاحب ایک کیسٹ ہی یہ کیسٹ لائے ہوئے ہیں یہ کیسٹ اسٹیج پر موجود ہے حضرت علامہ اختلاضا خان صاحب قبلہ ازاری کی اور یہ کیسٹ ہے جو کل تقریر ہوئی ہے خوف الہی اور سرکار غس اعظم کی فضیلت اس کیسٹ کو رضا اکیڈمی انٹرپرائز نے تیار کیا ہے خوف الہی یہ ہے کیسٹ جو کل کی تقریر کی ہے تیار ہو گئی ہے یہ سوفی اقبال صاحب ہیں اور اکرم علی صاحب ہیں یہ لوگ عہدیہ کر رہے ہیں ان کیسٹوں کو آپ ہزار ضرور لے کر کے جائیں کیسٹیں اس وقت کتاب کا کام کر رہی ہیں ان کو رکھ کر کے آپ سنیں آپ کا دل مچلے گا آپ کی آنکھیں خوف اللہی سے روئیں گے آپ کا دل اللہ کی طرف لگے گا آپ نمازی بنائیں گے حاجی بنائیں گے الحمد للہ گناہوں سے دور رہنے کی آپ کے اندر ایک کیشیت پیدا ہوگی آپ کو نفرت پیدا ہو جائے گی کہ ہم گناہوں سے دور رہیں ان کیشٹوں کو آپ حاصل کریں اور جماعت رضائے مستفیٰ کا تعاؤن الحمد للہ آپ سب چاند رات کی گیارہ تاریخ کو اگر کوئی ہمیشہ منایا کرے مداوت کر لے اس پر تو اتنی بھلائیاں اتنی بھلائیاں ہیں کہ سب سے پہلے تو جو اس کی تمنا ہوگی اگر وہ ہر مہینے کی چاند کی گیارہ تاریخ کو منایا کر رہا ہے گیارہویں سرکار گو اس پاک کی تو جو اس کی جو تمنا ہوگی ان اللہ وہ اس کی آرزو پوری ہو جائے گی اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی بزرگانے دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مکان کو تعمیر کرے اور اس مکان کے دروازہ پر لکھ دے کہ یہ بڑے پیر کا مکان ہے تو کبھی بھی اس مکان میں چوری نہیں ہوگی اور آگ نہیں لگے گی سرکار غوث سے آزم کا نام اپنے مال پر لکھ دے ایسے انگلی کے اشارے سے کہ یہ غوث پاک کا مال ہے تو کہیں بھی رہے وہ مال ضائع نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری سرکار غوث آزم کی ہو جاتی ہے وہ سرکار غوث پاک کے نام میں اثر ہے اور وظیفہ کے طور پر اعلی حضرت کا یہ شیر آپ لوگ یاد کر لیجئے جب سویرے اپنے دھندا پر نکلئے اپنی دکان میں بیٹھنے کے لیے جائیے دکان کا دروازہ کھولئے تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن رہیے اور اس کے بعد ارض کیجئے کہ یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں دادریوں میں اٹھا قدر القادر قدرت نما کے واسطے ان اللہ تعالی پورا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے گا آپ کے دکان میں نہ کمی ہوگی نہ مکان میں کمی ہوگی بزرگوں کی یاد کو منا کر دیکھو تو پیارے بزرگوں کی یادیں کیسے کام آتی ہیں سنیدم کی در روز کمی دین بدارن بننے کا ببخشت کریم حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اچھوں کے سبقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بھی کھیرے ہیں سلام اس مسترک جس نے فضل کے موتی بھی کھیرے ہیں اور سلام اس پر برو کو جس نے سرمایا کہ میرے ہیں یہ محفل نور زندہ باد پائندہ آباد اب انشاءاللہ نومبر کے مہینہ میں جب شامعت الرفان کا دستار بندی جلسہ ہوگا تب بیان آپ شماپت فرمائیں گے اس علاقہ میں وہ معلین البلاک السلام علیکم یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائز کی ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائز دکان نمبر تین چھوٹا سناپور نزد اکبر پیر بھائی کالج مولانا شوکت علی روڈ ممبئی نمبر آٹھ فون نمبر ٹو زیرو نائن ون سکس ٹو نائن